لاج رکھ دعا کی میرے ماں مت کی اپنی عطا کی اپنی رحمت کی اپنی عطا کی at all. Yeah. سدا مجھ پہ اپ کر خدا کرنا رحمت خدا مجھ پے اپنی رکھ عنایت مجھے, مجھے پہ اپنی, اپنی رکھ عنایت صدا مجھ پہ اپنی تر ختمی رضا ش میں کم بن جانا میرا جاپ اپنا بلے کچھ نہیں میرے پلے رحمت رب دی بلے بلے کپس رے رن کا بس آس ہے ہف و جرم سورو خطہ کی اللہ عفو جرموں میر مولا تو پیرا دے, دے مولا تو پیر دے میرے Ba-da-da-da-da <uffs running> بگڑا ہوا ہوں افر جرم خصور خطا کی اللہ افر جرم خوش رو خطا سی <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> روسل رکھ عطا کی میرے مولا دوپہر شبیب اللہ نبی اللہ ولیبیا نور الله. نویت حضرت سیدنا ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے آقا مکھی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح و شام مجھ پر دس دس بار درو شریف پڑے گا بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم میٹھی میٹھے اسلام بھائی جو مناجات افطار کا سلسلہ ہے ابھی انشاءاللہ عزو جل ہم کچھ نیکی کی دعوت کی مدنی پھول بھی سنیں گے اچھی چینیت کر لیجی کہ اللہ عزو کریزا پانے سواب حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ مناجات افطار کے اس سلسلے میں شامل رہیں گے آج بیس جماعت الوخرا ہے اور بائیس تاریخ ایک عظیم شخصیت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس انشاءاللہ انشاء اللہ زجل حوالے سے کچھ سیرت کے مدنی پھول سنتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بے عزت نبوی سے قبل دیگر اہل عرب کی طرح اہل مکہ بھی کفر و شرک ظلم و ستم وحشت و بربریت بدکاری و شراب نوشی اور ان جیسے کئی دیگر گناہوں میں گھرے ہوئے تھے ہر طرف جہالت کا راج تھا لوگ راہ ہدایت سے بھٹک چکے تھے مگر اس وقت بھی چند ایسے لوگ تھے جو ان تمام گناہوں سے نہ صرف بیزار تھے بلکہ حق کی تلاش میں سرگرداں بھی رہتے تھے انہی لوگوں میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا جس کا شمار قریش کے شرفا اور سرداروں میں ہوتا تھا اور اس کی نیک نامی کی وجہ سے چھوٹے بڑے سب ہی اس کی عزت کیا کرتے تھے بالآخر ایک روز اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا اور جس حق کی تلاش میں وہ سرگرداں تھے وہ حق اسے مل گیا آئیے قریش کے اس عظیم شخص کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو اس کی زبانی سنتے ہیں چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی اہم کام سے یمن گیا وہاں ایک بوڑھے عالم سے ملاقات ہو گئی اس نے مجھے دیکھ کر کہا میرا گمان ہے کہ تم حرم یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہو میں نے کہا جی ہاں میں اہل حرم سے ہی ہوں اس نے کہا تم قریش سے ہو میں نے کہا جی ہاں میں قریشی ہوں اس نے پھر کہا تم تیمی ہو میں نے کہا جی ہاں میں تیم بن مرہ کی اولاد سے ہوں اس نے کہا ساری نشانیاں درست ہے بس ایک تم میں ایک نشانی دیکھنا باقی رہ گئی میں نے کہا وہ کیا اس نے کہا اپنا پیٹ دکھاؤ میں نے کہا نہیں پہلے مجھے ساری بات بتاؤ پھر میں دکھاؤں گا اس نے کہا میں اپنے صحیح اور صادق علم کے ذریعے جانتا ہوں کہ حرم میں ایک نبی مبوس ہوگا اور دو شخص اس نبی کے مدد کریں گے ان میں سے ایک شخص مہمات کو سر کرنے جنگ فتح کرنے اور مشکلات کو حل کرنے والا ہوگا اور دوسرا شخص سفید رنگ کا نحیف و کمزور ہوگا اور اس کے پیٹ پر تل ہوگا اس کی الٹی ران پر ایک علامت ہوگی جیسے ہی میں نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو اس نے میری ناف کے اوپر موجود سیاہ رنگ کا تل دیکھ کر کہا رب کعبہ جل جلالہو کی قسم تم وہی ہو میں تمہارے پاس خود آنے والا تھا میں نے کہا کس لیے اس نے کہا یہ بتانے کے لیے کہ تم راہ ہدایت سے نہ ہٹنا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمت عطا کی ہے اس کے معاملے میں ڈرتے رہنا جب میں اس سے رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا میرے کچھ شیر سنتے جاؤ جو میں نے اس ان قریب مبعوس ہونے والے نبی صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کی شان میں کہے ہیں پھر اس نے مجھے کچھ اشعار سنائے جب میں واپس مکہ مکرمہ زاد اللہ و شرف و متعظیمہ پہنچا تو میرے واقف کار چند سرداران قریش اقبا بن ابی معید شیبہ ربیہ ابو جہل ابو البختری وغیرہ ان سے میری ملاقات ہوئی وہ ملے انہوں نے کہا تم یمن گئے ہوئے تھے یہاں ایک عظیم واقعہ ہو گیا ہے ابو طالب کے بھتیجے نے یہ دعوی کیا ہے کہ وہ اللہ زوجل کا نبی ہے اگر تم نہ ہوتے تو ہم اس معاملے میں انتظار نہ کرتے اور خود ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیتے لیکن اب تم آ, اب تم آ گئے ہو تو اس کا فیصلہ کرنا تم پر موقف ہے میں نے ان کی بات سن کر انہیں احسن طریقے سے واپس کیا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق دریافت کیا معلوم ہوا کہ وہ حضرت خدیجہ ردی اللہ تعالی عنہ کے گھر ہیں گھر ہیں میں نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا خٹ تو وہ باہر آئے میں نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے آبا و اجداد کا دین کیوں چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تمہاری اور دیگر تمام لوگوں کی طرف اللہ زو جل کا رسول ہوں تم اللہ عز و جل پر ایمان لے آؤ میں نے ارض کی آپ کی نبوت کی کیا دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میری نبوت کی دلیل وہ بوڑھا شخص ہے جسے جس تم یمن میں ملے تھے میں نے ارض کی میں تو وہاں کئی بوڑھوں سے ملا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں جس نے تمہیں کچھ اشار بھی سنائے تھے میں نے خوش ہو کر فرتے محبت سے کہا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس معظم فرشتے نے خبر دی جو مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کے پاس بھی آیا کرتا تھا بس یہ سنتے ہی میں حیران و ششدر رہ گیا کہ واقعی اس بات کا تو میرے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں تھا یقیناً یہ اللہ تعالی کے سچے رسول ہے میں نے فوراں کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ اللہ عز کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز کے رسول ہے پھر میں دو تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر واپس آ گیا اور میرے اسلام لانے پر پوری وادی میں خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوش نہیں تھا میٹھی میٹھے اسلامی بھائیو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا قریش کا یہ خوش نصیف شخص کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ اول صدیق اکبر یار غار امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے آئیے عالم اسلام کے اس عظیم شخصیت کے بارے میں کچھ اور مدنی فول سنتے ہیں عاشق صحابہ و اہل بیت شیخ طریقت امیر علیہ سنت مولانا محمد قادری، دامت کامت برکات کی لکھی ہوئی من کبت میں سے چند اشار بھی سن لیجیے سنت نے ہمارے صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں من کبت کیا تحریر فرمائی یقینا منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں حقیقی عاشق خیر الورا <سؤال> صدیق اکبر ہیں نہایت متقی و پارسا صدی کے اکبر ہیں تقی ہیں بلکہ شاہ اتکیا سدی کے اکبر ہیں جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں نہ ڈر اتار آفت سے خدا کی خاص رحمت سے نبی والی تیرے مشکل کشا صدی کے اکبر ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ اور والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے اور آپ کے نام سے زیادہ آپ کی کنیت مشہور ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے اڈھائی سال بعد سرکار علیہ السلام کے ولادت کے دو سال اور چند ماہ بعد پیدا ہوئے آپ کی جائے پرورش مکہ مکرمہ ہے آپ صرف تجارت کی گر سے باہر تشیف لے جاتے تھے اپنی قوم میں بڑے مالدار با مروت حسن اخلاق کے مالک اور نہایت ہی عزت و شرف والے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر اعتبار سے اشرف اعلی ہیں امامت ہو یا خلافت کرامت ہو یا شرافت صداقت ہو یا شجاعت الگر کسی بھی اعتبار سے کوئی آپ کا سانی نہیں آپ اتنی بابرکت اور برغزیدہ شخصیت ہیں کہ آپ کی مبارک زندگی کے جس پہلو پر بات کی جائے آپ کے فضائل آپ کے فضائل جمیلہ خصائص حمیدہ پر جتنا کہا جائے کم ہے اور وقت اس کا احاطہ نہ کر سکے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے ایک واقعہ سنیں گے حضرت سیدنا زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت سعید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے پانی اور شہد لایا گیا جیسے ہی آپ کے قریب کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ زار و قطار رونا شروع کر دیا اور روتے رہے یہاں تک کہ تمام صاحب کرام بھی رونے لگ گئے صاحب کرام علیہ اردوان رو رو کے چپ ہو گئے لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہے صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر پھر رونے لگ گئے یہاں تک کہ صحابہ اکرام علیہ وردوان کو یہ گمان ہوا کہ ہمیں معلوم نہ ہو سکے گا کہ کیا بات ہے بلاقل صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں صاف کی اور صحابہ اکرام نے عرض کی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ آپ کو کس چیز نے رولایا فرمایا ایک بار میں اللہ عزوجل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بیٹھا تھا اچانک میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے کوئی شے ہٹا رہے ہیں حالانکہ اس وقت مجھے کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی میں نے ارض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس شے کو ہٹا رہے ہیں فرمایا دنیا نے میرا ارادہ کیا تھا میں نے اس سے کہا کہ دور ہو جا تو اس نے مجھے کہا آپ نے تو اپنے آپ کو آپ نے تو اپنے آپ کو تو مجھ سے بچا لیا لیکن آپ کے بعد والے مجھ سے نہیں بچ پائیں گے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خوف خدا کے سبب اتنا روئے کہ صحاب اکرام سے آپ کی حالت دیکھی نہ گئی اور وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے آپ صرف اس ڈر سے رو رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا کی محبت اور اس کے دامن, دامن فریب میں آکر اپنے رب کی کوئی نافرمانی کر بیٹھوں اور میرا رب مجھ سے بھی ناراض ہو جائے حالانکہ سدی کے شخصیت تو وہ ہے جن کو پیارے آقا دو عالم کے مالک و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے لیکن اس کے باوجود آپ پر خوف خدا کا غلبہ چھایا ہوا تھا اور آہ ایک طرف ہم ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے حاضرین اور ناظرین ایک طرف ہم ہیں کہ کچھ پتا نہیں جنت میں جائیں گے یا معاذ اللہ جہنم میں لیکن پھر بھی بے خوف ہیں ہمارا نام اعمال نیکیوں سے خالی ہے لیکن اس کے باوجود ہم نیکیوں کی جستجو نہیں کرتے اے کاش ہمیں بھی خوف خدا نصیب ہو جائے دل میرا دنیا پہ پیشیدہ ہو گیا اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو سیدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک عالی شخصیت جن کا یوم عرص بائیس جماد الاخرہ یب کل رات سے شروع ہو جائے گا تو آپ اور ہم بھی اپنے دل میں بھی اس صحابی رسول کی محبت ان کے ایمان افروز واقعات اور صیرت کے متعلق بلکہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت صحابہ اکرام کی صیرت اور اہل بیت کی سیرت سکھائیں انہیں بتائیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان پر امیر دامت مالیہ کا ایک مختصر سا رسالہ اکبر یہ رسالہ الحمدللہ اس رسالے کا دنیا کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں عربی میں انگریزی میں سندھی میں مختلف زبانوں میں یہ رسالہ ترجمہ ہوا ہے تو اس رسالوں کو خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو اپنے مساجد میں درس دیں تاکہ ہمارے گھر والوں اسلامی بھائیوں کو دل میں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کے محبت پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے خوف خدا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نسلا گون کبڑا جاتا ہے سلا